ے گا ان نما ان زیرو کو بلائی میں تو ڈراتا ہوں تم کو وہی کے ذریعے ایزادہ یم ضرور جن کے محرج کی ماری جا چکی ہو وہ کان ہونے کے باوجود نہیں سنتے نہیں سن سکتے وہ بہرے اب کسی کے بلانے کو جس وقت بھی بنانے کے لیے بلایا جائے غلط ان مست ہن نفت من ازاد رد تحریف جس کا تعلق دلیل رحی کے ساتھ ہے اگر پہنچ جائے ان کو نفح تھوڑی سی بھاپ من عذاب رب کا تیرے رب کے عذاب کی بھاپ ہی تھوڑی سی تھوڑا سا دھواں پہنچ جائے نا تو کیا کہیں گے لیا کوالا کو نہ ظاہر میں لازی نل قسط رکھیں گے ہم ترازی انصاف کا قیامت کے دن ہم نقصان شیا بس نہیں کمی کیا جائے گا کوئی جی بھی کسی قسم کی چیز کے متعلق پورا پورا اس کو حساب کتاب اور بدلہ دیا جائے گا اگر ہوگا نا مسکالحب بتیں مقدار ایک سرسوں کے رائی کے دانے کی اطے نہ دیہا اس کو بھی تول میں لے رہیں گے ہم اطنا دیہا و کفا بنا ہاس بھی کافی ہے ہمارا حساب دان ہونا دلیل نقلی تفصیلی کسمیابات کو حق و باطل میں فرق کرنے والے موجے اور روشنی ذکر اور کتاب پورا للمتقین جو میری نصیحت تھی مبتقین کے لیے وہ جو ڈرتی پر رب سے رہبانہ اور قیامت کا تو نام سنتے جائیں تو تھر تھر کانپتے ہیں یہ نصیحت نام ہے بر برکت والا اتارا ہم نے اس کو کیا تم اسی کو انکار کرتے ہو بلی نقلی انبیاء سے دیا ہم نے ابراہیم کو رشدہ ہو اس کی ہدایت کا راستہ نن قبلوں پہلے ہی سے وہ کن ہی آلے نین اور تھے ہم ساتھ اس کی حیثیت کو جاننے والے اس کی حیثیت کو جان کے ہم نے یہ ان کو دیا سب کچھ مگر بات صرف یہ ہے کہ ہم نے کیا ہم نے دیا ہم نے یہ کیا یہ کیا آ پینا, آ پینا. ہی جب تھا اس نے اپنے باپ کو اور برادری کو یہ کیا مورتی ہے جن مورتوں کو تم ماتھا ٹیک رہے ہو آ کے کشی کر رہے ہو کالی حجب نہ آبا نہ لہا آبین کال لگے हमने نے پایا ہے اپنے جل کو اپنے آبا اجداد بزرگوں کو لہا آبین کے اس کو عبادت کرتے تھے کال لکھد کم تم آم تم نہ آدہ ہو نے فرمایا اچھا تم اور تمہارے وہ سب جمہور سب تمہارے بابے دادے پردادے لکڑ دادے چر دادے فیضل عالم مبین کھلی گمراہی میں ہو کالی اجے تنابل حق یہ تو سچی بات کر رہا ہے ویسے ہی مذاق کر رہا ہے کھیل رہا ہے ہم سے انہوں نے فرمایا نئی نئی بل ربكم رب کم رب سماوات یہ ذات جسم فاترا ہن اپنی قدرت کے اشارے سے چیل کے بنایا ہے ان کو وہ آنا اللہ ذال کو دین اور میں اوپر اسی اللہ کی بناوٹ پہ خوب گواہی دے رہا ہوں بطلا ہے لقیدن اسلامک تو دل میں کہا خدا کی قسم ہے نہ عقیدن علاج کروں گا تمہارے ان ٹھاکروں کا بادان تبل مدبرین باد اس کے جب جا چکے ہو گے تم پیٹھ پیڑ کر اپنے جشن پہ جاؤ گے نا تولو مدبرین جب تم پھرو گے جا چکے مدبرین اس حالت میں کہ تم پیٹ دے کے چلے گئے میں ان کا معاف کر لوں گا جب وہ چلے گئے کبھی رد لہو بنا دیا حضرت نے ان کو کل को صرف ایک بڑے کو چھوڑ دیا نا کان تو کبھی کا کاٹ لیا مگر ٹکڑے نہیں کیا اللہ تاکہ وہ طرف اس کے لوٹیں گے اور پھر اسی سے پوچھیں گے آخر ان کو پوچھ کے جو جو بنائے ہوئے ہیں کالے نے بھی یہ کیا ہے ہمارے ماب سے بڑا جالم انہوں نے ظلم کیا کالو سمی نہ روحم وہ کہ یار ہم نے سنا تھا ایک جوان آدمی ہے جہاں یذکرہم کو ہمیشہ ہی ان کا تٹکرا کرتا تھا کیا کرتا تھا اور کہتا تھا مکھھی بنا سکتے نہیں بگڑی بنا مکھی اڑا سکتے نہیں فلاں نہیں کر سکتے فلاں نہیں کر سکتے یز کو ان کا ذکر کیا کرتا تھا عیب کے ساتھ روحم ذکر کیا کرتا تھا ان کے عیب کے ساتھ اس کا نام ہے ابراہیم کہنے لگے اچھا لے آؤ اس کو جلدی یہاں اللہ الناس اللہ روس الشہاد لے آؤ الحمد شدون تاکہ سارے لوگ جو ہیں تو وہ موجود ہوں اور ان کو رفا دلانے کے لیے تمام کو اجازت ہے یہاں آنے کی تاکہ پوری قوم جو ہے متاف ہو کے اس کے خلاف منصوبے سوچے لا لہن کے شاہدین یہاں موقع پہ حاضر انت ہوتا ابراہیم کیا نے کیا ہے یہ سارے کا سارا یہ چکر جو ہے یہ ستیہ ناس کر دیا تمام کا ہمارے آل آلو اکاعبر حضرت تو نے فرمایا بلفا لہو ہاں ہاں اسی نے کیا ہوگا جس سے بات کر رہے بلفا لہو اسی نے کیا ہوگا اور جس سے کہہ رہے ہو بات اسی نے کیا ہوگا تو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت کیا کبیر ہم ہارگا بڑا بروا ان کا تو یہ کھڑا ہے سو انکانوں یت کو پوچھے نا ان سے اگر ہم بول سکتے تو بلفا لہو یہ تو ایک معنی ہے نا دوسرا معنی یہ ہے کہ بلفا لہو فرمایا بلکہ کیا ہے اس کو کبھی رو ایس بڑے میں یہ مناظرانہ انداز کا ایک ہوتا ہے نا قبیل اشتہارا اور الفاظ جس کو کہتے ہیں کہ محاطب کو اس طرح الزام دینا چاہیے جس سے وہ مبہوت ہو جائے یہ کوئی عیب ناک سلسلہ نہیں ہوتا بلکہ اس کرینا اس طریقہ کو وہ لوگ بھی برا نہیں سمجھتے تھے وہ بھی خود استعمال کیا کرتے تھے اور عقل کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ جب وہ ان کو معبود سمجھ کے پوجا کرتے تھے تو حضرت ابراہیم وسلم کہاں یہ سب کچھ اسی کا قصور ہے یعنی جب یہ نابود ہے سب کو کر سکتا تھا تو اس نے ان کے ناک کان کاٹ وغیرہ کٹ کے دیکھ کے خبر کے کی اختیار کیجیے ارے بل فالہ کبیر ہو اور کیسا مانا یہ ہے کہ کال کالا بل فالہ کہیں لگے ہاں ہاں بے شک اسی نے کیا ہوگا جس سے تم بات کر رہے ہو مگر سوال یہ کہ کبیر و مہاذہ بڑا تو ان کا یہ موجود ہے اس سے پوچھتے کہ نہیں خاموش کیوں ہو رہا ہے فرض آؤں انفوس ادھر دیکھو اپنے نا گربان میں جاگ کے لگے ان کو ظالمون یار تم پارٹی سارے ظالم یعنی دل ہو ایسے یہ کہ تم نے بے وقوف اس کی گندگی سنی بھی تھی اس نے کہا تھا کہ میں ان کا ماپ لے لیتا ہوں پھر تم ان بیچاروں کو خالی چھوڑ کے خداؤں کو کیوں چلے گئے خدا کی اجازت کرنی تھی تو ان کم انتم ظالم سم نوکس ہند پھر اس کے بعد مت ماری گئی ان کی نوکسو الار روس ہو گئے اپنے سروں پر سر ان کے نیچے رہ گئے لقد النت ماحول کو براہ تو جن تک ہے کہ یہ بیچارے بول تو نہیں سکتے تھے مندو ملا مالا حکم سولہ تم پھر کرتے ہو جو میں نفر دے سکتے سکتے بڑا افسوس ہے تمہاری عقل پر ولا ماتا بدن مندو ملنا اور اس تمہاری پوجا پات پر بھی بڑا افسوس ہے جو اللہ کے سوائے ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو افلا تاکہ وہ اب کو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی افلا تا کے لو ہو رن سرو لگے جلائے اس کو اور امداد کرو اپنے مشکل کشاہوں کی مزہ کے آیا نا انکم تم فائلین. اگر ہو تم کرنے والے کر سکتے ہو تو بس اس کا یہی علاج ہے اس میں تو ٹھنڈا ڈال دیا ہے ہماری آ کے سارے کے ساری اس خدائی میں یا و سلام اور سلامتی کے ساتھ ہو جا یا نانا میرا سلام بھی پہنچا دینا اللہ ابراہیم ابراہیم پر ہی قید انہوں نے تھوڑا سا کلام یہ ہے کہ انہوں نے بڑے منصوبے سوچے بڑے منصوبے لکھارا ہوا جن کے پلے کچھ بھی نہ رہ جائے یہ ساری تفسیر بلند چل رہی ہے اندیالسلام سے نجات سے ہم نے اس کو اور یوتھ کو طرف ملک شام کے وہ ملک شام کا علاقہ بارکنا فی برکتیں بار تھی ہم نے بیچ اس کے ملعالمین وہاں کے لوگوں کے لیے دل وہاں کے لوگوں کے لیے بڑی سرخیزی کا رکھی تھی پھر ہم نے بخش کر دی اس کو اسحاق کی یاقوب کی نافلت یاکوب اس پر مزید لوازش کر دی یاقوب دے کر اس پر مزید نوازش کر دی نا فلتن و کلن جالنا ہر ایک کو ہم نے بڑا نیک بات بنایا تھا جالنا ہم آئینہ صرف میرا نیک باقی نہیں بنایا ان کو ہم نے اہمت پیشوا بنایا تھا یہ بے نب امر وہ ہدایت پہ چلتے تھے ہماری مرضی کے مطابق وہ اوہ نہ وہی کرتا تھا میں ان کی طرف فعل الخیرات اچھے کام کرنے کی نماز قائم کرنے کی رکات دینے کی وقانا عاب خدا خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ ہمارے ہی لیے جھک کے لیے سارے تیار تھے لوٹن آت اور حکمن لوٹن اسلام کو دیا ہم نے فیصلے کی طاقت اور علم دیا نجات دی اس کو من الکریت کریتے ان بستی والوں سے جو بستی والے تھے کیا کرتے کلیتیاں خبر ایسا ان قانون کان قوم سو انفا سکین تاکی وہ تھے ایک بری قوم خاصیم اس حال میں کے حدود سے نکل جانے والے باخر کیا ہم نے اس کو اپنی خاص رحمت میں کہ وہ نیک وخت ہونے سے تھا وہ ملن اسی طرح کو ہم نے نجاد دی جس وقت کے بلایا تھا اس نے پہلے زمانے کی بات ہے تم سے بھی پہلے جب نہ لہو پھر ہم نے خوش ہوں کہ اس کی دعا کو قبول کر لیا اور نجاد دی اس کو اور اس کے اہل کو منل کرد العظیم بہت بڑے کردلا سے نظیر امداد دی ہم نے اس کی اس قوم کے اوپر الل قوم نظیر من القوم المپر اس قوم کے جنہوں نے ہماری آیات کو جٹوایا تھا کیونکہ وہ تھی قوم بڑی بری بس کر دیے ہم نے ان کا اسلام کو بھی اسی طرح ہم نے سلامت روی دی تھی باویدہ وہ سہمانہ سلامت روی دی تھی جسمکت میں فیصلہ کر رہے تھے وہ کھیتی کے جھگڑے میں جبکہ چھوٹ گئی بیچ اس کھیتی کے غان ملکوں میں ایک دوسری قوم کی بکریاں اور پھر وہ مقدمہ ان کی خدمت میں آیا اور انہوں نے فیصلہ کیا ار ہم تھے ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے سلیمان فیصلے کی حقیقت تو سمجھا دی ہم نے سلیمان علیہ السلام کو داوید علیہ السلام کو نا مگر ویسے تمام کو ہم نے داود الجالا اور اپنے حکم کے ساتھ تب کر دیا ہم نے داود کے ساتھ پہاڑوں کو وہ چلتے تھے ساتھ ساتھ یہ سب دہنا وقت اور وہ تصویر بھی کرتے تھے وقت اور پرندوں کو بھی اس کے تابع کر دیا اور کاریگری زرا دکھنے کی لبوس لباس سناتا کاریگری کاریگری زرا دکھتر کے لباس کی نقم وہ تمہارے مزے کے لیے یہ تم سے نقم تاکہ محفوظ رکھے تم کو سے کم تمہاری اس جنگ کی حالت میں فہل انتم شا او کیا ہو تم میری اس محنت کا شکر کرنے والے میں نے سلامان آصف تم اسی طرح سلیمان اللہ علیہ السلام کو ہم نے سلامت روی دی جو ان کے کر دیا تھا ہوا کو آف جکڑ قسم کی ہوا تندو تیز تجریب عمر چلتی تھی اسی کے حکم سے اس زمین کی طرف یعنی ارض شام کی طرف جس میں ہم نے برکتیں کر رکھی تھی وہ کن نہ اور ہم جان بوجھ کر یہ کرتے تھے ہمارے علم میں ہے اور پھر شیاطین کو بھی ہم نے تابع کر رکھا تھا سلیمان کے جو ہوتا عملا دون زالک اور کام کیا کرتے تھے بہت سارے کام ان کے علاوہ بھی, بھی نزالک وہ اور ہوتے تھے ہم ان کے لیے ہمیشہ کنٹرول کرنے والے تاکہ یہ سر کسی کر کے سلیمان کے خلاف نہ کرے اسی طرح ہم نے ایوب کو بھی سلامت روی دی تھی جبکہ بلایا تھا اس نے اپنے رب کو تحقیق مت سن یا ظلم پوچھا ہے مجھ کو اے رب ظلم وہ خاص تکلیف اور دل والی خاص تکلیف وہ انت اہم لے لی اور تیرے بے شک مہربان کوئی بھی فاخت جب نہ لگو کیونکہ کے جب نہ لہو فاٹا لے لیا چون کے خوشی سے قبول کیا ہم نے اس کی دعا کو فکشنا چنانچہ اس لحاظ سے کھول دیا ہم نے اس تکلیف کو جو اس کے ساتھ تھی اور دے دیا ہم نے اس کو اس کا اہل اولاد بھی واپس وہ نسل ماہم اور ان کے برابر اور بھی ان جتنے دیے ان عمدہ محب اپنی رحمت کے تقاضے سے اور وہ ذکر نہیں عاد تاکہ سبق بھی ہو میری عبادت کرنے والوں کو کہ اللہ کریم اس طرح دیا کرتے ہیں اسماری لگا ادھر ہی تمام یہ ان کو سلامت روی میں نے دی تھی کیوں کلین سب کے سب ایسے تھے کہ جو اپنے آپ کو تھام پہ رکھنے والے تھے غیر اللہ کی طرف کتر کوئی توجہ نہیں دیتا تھا تھی رحمت مان ہم نے داخل کیا ان کو اپنی رحمت میں سال نہیں وہ سنونے وہ مچھلی والا یار دیکھو اس زحب مزہ جس جی وقت وہ چلا گیا تھا اس حال میں کہ وہ ناراض ہو کے جا رہا تھا غضب ناکی کی حالت میں اپنی قوم پہ فضن اللہ, اللہ پھر گمان کیا اس نے کہ ہم تنگی نہیں ڈالیں گے اس پر یعنی اس کا گمان یہ تھا کہ ایسی حالت میں اللہ مجھ پہ ناراض نہیں ہوگا ف...